نورسائی حدیث نمبر بارہ سو بانوے ون ٹو نائن ٹو حضرت سیمہ ابو طلحہ اللہ تعالی سے روایت ہے کہ ایک دن رسول کریمفر رحیم علیہ عبدالت و تسلیم تشریف لائے آپ کے چہرہ انور پر خوشی کے آثار تھے فرمایا میرے پاس جبلی امین علیہ السلام آئے اور عرض کی آپ کا رب عرض وجل فرماتا ہے اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہارا کوئی امتی تم پر ایک بار درود بھیجے تو میں اس پر دس رحمتیں نازل فرماؤں اور آپ کا کوئی امتی آپ پر ایک مرتبہ سلام بھیجے تو میں اس پر دس سلام بھیجوں صلو علی الحبی صلی اللہ وس وبارک وسلم ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑتے ہیں تو دس رحمتیں نازل ہوتی ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتے ہیں تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دس سلام سرحان اللہ اور سلام درود ہم عربی میں پڑھیں ضروری نہیں اپنی مادری زبان میں بھی پڑھیں پھر بھی ان اللہ از اس کا ثواب حاصل ہوگا الحمد اللہ شیخان رسول اجتماعات کے بعد نعت خانی کے بعد سلاط و سلام پڑھتے ہیں جمعہ کے دن سلاط و سلام پڑھتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے انشاء اللہ اس سلام کی برکت سے ہمیں دنیا آخرت میں سلامتی نصیب ہوگی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ولی و صحبی وبارک وسلم مدری چینل کے ناظرین قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے اور قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے جو اس میں کامیاب ہو گیا وہ آخرت کی تمام منزلوں میں کامیاب ہو گیا اور قبر کا معاملہ کیسا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار قبر کے قریب تشریف فرما ہو کر عشق باری فرمائی اور فرمائے کہ اس کے لیے تیاری کرو عثمان خنی رضی اللہ تعلن ہو جیسے پیارے صحابی آپ جب قبر پر تشریف لاتے تو رویا کرتے تھے اور اس قدر روتے کہ آپ کی مبارک داڑھی بھیگ جایا کرتی تھی اللہ حقبر تو قبر کے لیے ہم کیا تیاری کریں قبر کی تیاری ایمان اور نیک اعمال کے ساتھ ہے اور کفر جو ہے یہ قبر کو جہنم کا گڑا بنا دیتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں یہ قبر کو جہنم کا گڑھا بنا دیتی ہیں مثلا ملاوٹ کرنا خیانت کرنا یہ بھی وہ امال ہے کہ جس کی بنا پر قبر جہنم کا گڑھا بن سکتی ہیں چنانچہ شرح صدور بہت ہی پیاری کتاب ہے اس سے ایک دل ہلا دینے والی حکایت آپ کو پیش کرتا ہوں اللہ کرے دل ہل جائے ہمارا حضرت سئینا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی خدمت میں کچھ لوگ حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ ہم حج کے سفر پر آئے ہوئے ہیں مقام صفاح پر ہمارے قافلے کا ایک شخص فوت ہو گیا ہم نے اس کے لیے قبر کھو دی تو قبر میں ایک بہت بڑا کالے رنگ کا سانپ بیٹھا ہوا نظر آیا اور وہ اتنا بڑا تھا کہ اس نے پوری قبر کو بھر رکھا تھا ہم نے وہ قبر چھوڑ کر دوسری قبر کھو دی تو وہی سات اس قبر میں بھی نظر آیا ہم آپ کی خدمت میں یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی خدمت میں اس گمبھیر مسئلے کے لیے حاضر ہوئے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا یہ اس کی خیانت کی سزا ہے جس کا وہ مرتقی ہوا کرتا تھا یعنی یہ صاف جو آپ کو قبر میں نظر آ رہا ہے یہ اس کی خیانت کی سزا ہے اور کے الفاظ یہ ہی ہیں یہ اس کے عمل کی سزا ہے جو وہ کیا کرتا تھا حضرت عبداللہ ابنی عباس رضی اللہ عنما نے فرمایا کہ آپ حضرات اس شخص کو دونوں میں سے کسی ایک قبر میں دفن کر دیں حالانکہ اس کے اندر سانپ موجود ہے خدا کی قسم اگر اس دنیا کی سوری زمین بھی کھود ڈالیں گے تب بھی ہر جگہ یہ ہی کچھ پائیں گے ہر جگہ وہ کالا سانپ نظر آئے گا تو اس حکایت کے جو راضی ہیں حضرت سینا عبد الحمید بن محمود مر رحمت اللہ رحمتہ اللہ وہ فرماتے ہیں آخر کار ہم نے اس شخص کو سانپ بھری قبر میں دفنا دیا واپس آ کر ہم نے اس کا جو سامان تھا اس کے گھر والوں کو دیا اور اس کی بیوہ سے اس کے بچوں کی امی سے پوچھا کہ کی کیا کرتا تھا اس نے بتایا یہ کھانا بیچتا تھا اور اس میں خیانت کرتا تھا اس طرح کہ اس میں سے اپنے گھر والوں کے لیے کچھ نکال لیتا تھا پھر کمی پوری کرنے کے لیے اس میں اتنی ہی بھوسے سے ملاوٹ کر دیتا تھا ملاوٹ کرنے والوں کو ڈر جانا چاہیے کیسا بھانک انجام ہوا خیالت کرنے والوں کو ڈر جانا چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں نہ دنیا میں سزا دے نہ آخرت میں سزا دے اور ہمیں سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے آئیے دعا کرتے ہیں گر کا فن کے سانپو نے جما God میں رہ ہمارے گناہوں کو محف فرمائے تو اس شخص کی قبر جہنم کا گڑا بن گئی کیوں خیانت کرنے کی وجہ سے کھانا پکا کر بیچتا تھا اس میں سے گھر والوں کے لیے نکال لیتا اور اس میں آٹے کی بھوسی ملا دیتا استخر اللہ تو ملاوٹ ہی ملاوٹ ملاوٹ ہی ملاوٹ ہے یہاں تک کہ میڈیسن کے اندر بھی ملاوٹ ہے اس میں بھی خیانت ہے اللہ کی پناہ اللہ کی پنا دودھ میں ملاوٹ مسالوں میں ملاوٹ ہر کام میں جیسے ملاوٹ ہی ملاوٹ نظر آتی ہے اللہ کی پنا تو خیانت اور ملاوٹ بہت برے کام ہیں اور اللہ رسول نے ہمیں اس سے منع کیا ہے بغیر کسی کی بغیر اجازت شرعی کے کسی کی امانت میں تصرف کرنا یہ ہے خیانت اور یاد رکھیے ہر مسلمان پر امانت داری واجب ہے خیانت کرنا حرام جہنم میں لے جانے والا کام ہے سورن فال پارا نو نمبر ستائیس میں ارشاد ہوتا ہے یا نت خون رسول و تخون اے ایمان والو اللہ و رسول سے دگانا کرو اور نہ اپنی امانتوں میں دانستہ خیانت میرے آقا صلی اللہ علیہ ولی وسلم نے فرمایا تین باتیں ایسی ہیں جس میں پائے جائیں وہ منافق ہوگا اگرچہ نماز روزے کا پابند ہی کیوں نہ ہو نمبر ایک بات کرے تو جھوٹ بولے نمبر دو وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے نمبر تین جب امانت اس کے سپرد کی جائے تو خیانت کرے نسائ شریف حدیث نمبر آٹھ سو انسٹھ ایٹ فائیو نائن حضرت سین ابو رافی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ ولی وسلم کے ساتھ بقی غرک سے گزرا بقی یہ مدینے پاک کا قبرستان ہے آپ نے فرمایا افسوس افسوس حضرت سینا سے رضی اللہ تعالی فرماتے میں سمجھا شاید مجھ سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں نے ارض کی یا رسول اللہ کیا مجھ سے کوئی خطا سرد ہو گئی فرمایا کیسی خطا میں نے ارض کی آپ نے مجھ پر افسوس فرمایا ہے فرمایا نہیں بلکہ اس قبر والے پر میں نے اسے ایک قبیلے کے پاس زکاط لینے کے لیے بھیجا تو اس نے ایک زرا زیرا یعنی اس دور کے اندر لوہے کا لباس پہنا جاتا تھا تلوار سے نیزے سے تیر سے بچنے کے لیے اسے زیرا کہتے ہیں تو اس نے ایک زرا بطور خیانت رکھ لی تھی اب اسے اس کی مثل آگ کی ایک زیرا پہنا دی گئی ہے اللہ کے پنا اللہ کے کی زرا ایک رکھلی لوہے کی تو قبر میں وہ ضرا آگ کی بنا کر پہنا دی گئی اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پر نگاہوں پر لاکھوں سلام کہ آپ نے وہ عذاب ملاحظہ فرما لیا اور غلاموں کو بتایا اور ہم تک یہ پیغام پہنچا تھا کہ ہم ڈرے اور امانت میں خیانت نہ کریں تفصیل بیان میں حضرت سینا اسماعیل حقی رحمت اللہ کائل علیہ لکھتے ہیں جو شخص ناپ تول میں خیانت کرتا ہے قیامت کے روز اسے دوست کی گہرائیوں میں ڈالا جائے گا آگ کے دو پہاڑوں کے درمیان اس کو بٹھا دیا جائے گا اور حکم دیا جائے گا ان پہاڑوں کو ناپو اور تولو جب تولنے لگے گا آگ اسے جلا ڈالے گی اللہ کی پنا اللہ کی پنا اب چند سکوں کے لیے ڈنڈی مارے اور اللہ ناراض ہو گئے عذاب میں مبتلا کر دیا گیا تو ہمارا کیا بنے گا اس طرح ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک غلہ ماپنے ما والا گندم چاول باجرہ جو وغیرہ ناپنے والا اس نے اس کام کو چھوڑ دیا اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گیا جب اس کا انتقال ہوا تو اس کے بعض احباب نے اس کو خام میں دیکھ کر پوچھا تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا کہا میرا وہ پیمانہ جس میں غلہ ماپا کرتا تھا میری بے احتیاطی کی وجہ سے کچھ مٹی اس میں بیٹھ گئی تھی جس کو میں نے لاپرواہی کے سبب صاف نہ کیا ہر مرتبہ ماپنے کے وقت بقدر اس مٹی کے کم ہو جاتا میں اس قصور کے سبب اتاب میں گرفتار ہوں اللہ کی پناہ یہ ناپنے میں کپڑا جو ماپتے ہیں تھان تو کچھ ہوشیاری سے کوئی تھوڑا سا بچا لیا تو یہ ہوشیاری کہیں پھنسا نہ دے یہ ہوشاری کہیں اللہ اور اس کے رسول عز و وج و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناراضی کا سبب نہ بن جائے اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے ہمیں اچھا ماحول نصیب ہو جائے ہمیں فکر آخرت نصیب ہو جائے ہمیں یہ سوچ نصیب ہو جائے کہ مجھے مرنا ہے اور مرنے کے بعد ایک زندگی ہے اگر اچھے عمل کروں گا تو آخرت کی زندگی اچھی ہو جائے گی اور برے اعمال کے سبب ہو سکتی ہے اللہ تبارک و تعالی میں سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے آمین بجا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم